شیطان الرضیم بسم اللہ الرحمٰی فلا تستا صدق اللہ الرزیم جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا یہ جو مکی سورتوں کا سلسلہ چل رہا ہے سورہ یونس سے اور یہ چلے گا مسلسل سورہ مومنون تک ان میں تین تین صورتوں کے دو گروپ مکمل ہو چکے ہیں تین نسبتا بڑی تھیں سورہ یوسف سورہ یونس سورہ ہود تین چھوٹی سورہ راز سورہ ابراہیم سورہ ہجر سورہ ہجر جو ہے وہ منفرد نوعیت کی صورت اور اپنے زمانہ نزول کے اعتبار سے بھی وہ ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے باقی سورہ ابراہیم اور سورہ رات کے درمیان وہ نسبت سوزیت پوری طرح موجود تھی اب یہ جو جوڑا آ رہا ہے تین سورتوں کا سورت النحل اب یہ بھی نسبتاً بڑا جوڑا ہے سورت النحل سولہ رکو ہے ایک سو اٹھائیس آیات ہیں اسی طریقے سے پھر سورہ بن اسرائیل ہے پھر سورہ کحف ہے یہ تین پھر ایک سب گروپ ہے تین صورتوں کا ان میں یہ سورت النحل منفرد ہے اور وہ جو دو سورتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف وہ ایک جوڑے کی شکل میں ہے وہ تو انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو بڑی تفصیل سے بات سامنے آئے گی یہ سورہ مبارکہ جو ہے خاص طور پر اللہ تعالی کی نعمتوں کی جامعیت کے ساتھ بیان جو ہے اس کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے مزاجن گویا کہ سورہ انعام سے زیادہ مشابے ہیں بلکہ یہ کہ سورہ روم جو ہے وہ اور سورہ نحل اس کے مضامین میں اور زیادہ گہری مشابہت ہے عطا اللہ فلا سستا جلوف اللہ کا حکم آن پہنچا ہے بس جلدی بس بچاؤ یعنی یہ کہ جب رسول کی بہشت ہو گئی تو گویا کہ اب وہ سارا معاملہ جو ہے وہ اب تو صرف وقت کا رہ گیا ہے کہ کتنے وقت کے بعد تم پر عذاب آئے کب تک تمہیں مہلت ملے ورنہ فیصلہ تو گویا کہ جب کتاب قرآن نازل ہو رہا ہے اور رسول کو اب نے بھیج دیا ہے تو گویا فیصلہ کن وقت آ پہنچا ہے اب اس میں کوئی تاخیر بس تھوڑی سی ہے زیادہ نہیں اطاب فلا سرحانہ تعلیٰ پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس سے جو صرف تم کرتے ہو بالروح من ہوئے من روحی من وہ اتارتا ہے فرشتوں کو اپنے امر کی ایک روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے یہ الفاظ بہت اہم ہیں اتارتا ہے فرشتوں کو حضرت جبرایل علیہ سلاد وسلام ہے کہ جو وہی لے کر آئے اس پر اتارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشاء علی اپنے بندوں میں سے انسانوں میں سے جس کو بھی اللہ نے چنا اور پسند کر لیا اس پر حضرت جبرائیل وہی لے کر آئے بن روح ہی اپنے ابر اپنے معاملے کی ایک روح کے ساتھ اس سے مراد وہی ہے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے جیسے کہ سورہ آراف میں جو آئے آئی تھی اللہ لہ الخلقر تو یہ دو عالم ہیں عالم خلق عالم ابر عالم امر کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے سرے سے اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے انسٹنٹینیس اس کا امر یہ ہے نما امرا شینا کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے لیکن عالم خلق میں وقت لگتا ہے چھ دنوں میں آسمان اور زمین بنائے وقت لگتا ہے آم کی گٹھلی کا ایک درخت جو اس سے بننا ہے اس میں وقت لگے گا عالم خلق میں وقت ہے اس میں وقت نہیں ہے اور عالم ابر کی تین ہی چیزیں ہیں صرف جو ہمارے علم میں ہیں ایک ملائکہ کا تعلق عالم امر سے ہے اسی لیے ان کو روح بھی کہا جاتا ہے روح القدس روح الامین ند اللہ بح الامین بے روح المین ای روح العدس تو ملائکہ بھی روح ہے پھر یہ وحی جو ہے یہ بھی روح ہے بن روح ہے بن یہ بھی اللہ کے ابر میں سے ایک روح ہے اور جو یہ نازل ہوتی ہے وہی یہ بھی روح پر نازل ہوتی ہے وہی جو حضور کو آئی ہے وہ حضور کے کانوں کے ذریعے سے نہیں حضور کے آنکھوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ حضور کے قلب مبارک پر براہ راست اور قلب مسکن ہے روح محمدی کا تو جو فرمایا کہ نظر ابھی روح الامین اللہ قلب کا یہ تو آپ کے دل پر نازل ہوا ہے تو روح محمدی رسیپینٹ ہے وہی کی روح الامین لانے والا ہے وہی کا اور وہی خود بھی روح ہے اور اس اعتبار سے جگر کا ایک شہر جو ہے وہ ضرور یاد رکھیے کسی کیفیت جو وہ کہہ گئے نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے یہ جو نغمہ ہے روحانی قرآن کا یہ روح الامین نے سنایا روح محمدی نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم وسلام یونس ملائے کا طبی روح بن امرحیٰ شاہ بعد ہی وہ نازل فرماتا ہے پرشتوں کو اپنے حکم کی ایک روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس ان انہو لا الہ الا نفون کہ خبردار کر دو میرے بندوں کو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے مجھ سے ڈرے میرا تقوی اختیار کرے اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کیے تعالی ما یشرکون وہ بہت بلند و بالا ہے اعلیٰ اور ارفا ہے شرک سے جو تم کر رہے ہو خلق السان اس نے انسان کو بنایا ہے گندے پانی کی بوند سے فیضا ہوا خصیم و مبین تو پھر وہ بن جاتا ہے جگڑنے والا بڑی بہتیں کرتا ہے دلیلیں دیتا ہے عقلی اور نقلی اور نہ معلوم کہاں کہاں کے کہ زمین و آسمان کے تالابی بناتا ہے جگڑتا ہے بہت ہی واضح طور پر بل انعام اقلا کہا اور اسی طرح جیسے کہ انسانوں کو اور تمہیں پیدا کیا اللہ نے اس نے چوپائے بھی بنائے لکم فیاں دفن اس میں تمہارے لیے بنتی کا سامان ہے یعنی جانوروں کے ہی بالوں سے ہی وہ چیزیں بنتی تھیں اون ہے اس سے کچھ چیز بنی جا رہی ہے کمبل بنے جا رہے ہیں تو دف سے مراد یہ ہے یہ آگے چل کر تفصیل بھی آئے گی اونٹ کے بالوں سے بھی اور اسی طریقے سے جو اس کے بکری کے بال ہوتے تھے ان سے رسیاں وغیرہ بنتی تھیں اونٹ کے بالوں سے رسیاں بنتی تھیں تھی، تو یہ دف ہے وہ منافع ہو اور بھی بہت سے فائدے ہیں وہ منہا تاقل اور اسی سے تمہاری غذا بھی ہے اس کا گوشت تم کھاتے ہو جانوروں کا وہ لکمفیا جمال انہیں نہ تریہ نہ وہی اور اس میں تمہارے لیے بڑی شان اور حسن ہے جمال ہے جبکہ تم شام کو انہیں چرا کر واپس لاتے ہو دیہاتی لوگوں کے لیے واقعہ یہ کہ وہ منظر بڑا دل خوشگو ہوتا ہے وہ اپنے ریوڑ کو لے کر آ رہے ہیں شام کے وقت جنگل سے واپس آ رہے ہیں کتنا بڑا ریوڑ ہے یا کتنی بھینسیں ہیں کتنی گائیں ہیں تو اس کے اندر تمہارے لیے ایک حسن ہے جمال ہے وہی نہ اور جب صبح کے وقت چرانے کے لیے باہر لے کر جاتے ہو وہ تحمل اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں یہ جانور ایسے شہروں تک ایسی بستیوں تک لمبالی اللہ بے شکیل الفظ کہ تم نہ ہوتے اس تک پہنچنے والے مگر جان توڑ کر یعنی آدمی کو اگر کوئی وزن لے کر جانا پڑے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی جان ٹوٹ کر رہ جائے گی شکیل الفظ لیکن یہ کہ گھوڑے کے اوپر لادا ہوا ہے یا ووٹ پر لادا ہوا ہے کچروں پر لادا ہوا ہے چلے جا رہے ہیں ان کا بوجھ جو ہے وہ جان کو وہ بہت رعوف ہے شفقت فرمانے والا اور مہربان ہے والخیلہ اس نے منا دیے پیدا کر دیے گھوڑے ول اور خچر و اور گزے لے تر کبوہا کہ تم اس پر سواری کرو پھر یہ کہ اس میں تمہارے لیے زباعش اور آرائش بھی یہ گھوڑا جو ہے وہ تو بڑا حسین جانور ہے بڑا با جانور ہے اس کے تو جس کے پاس گھوڑا ہوتا ہے اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے وہ یقل کو مالا اور یہ چیزیں تو وہ ہے جو تم جانتے ہو اللہ تو اور نہ کتنی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے تمہیں ابھی اندازہ ہی نہیں ہے وَعَلَى کسطبیر سیدھا راستہ تو اللہ تک پہنچانے والا ہے باقی اس میں سے ٹیڑھی پگ ڈنڈیاں نکل جاتی ہیں یعنی سیدھا راستہ جو ہے سرات مستقیم وہ اے جنت المستقیم کبھی اسے سواط ثبیر کہا ہے کسطیر سواصویر سراۃ الصویر یہ تمام الفاظ شراب مستقیم یہ ایک سیدھا راستہ توحید کے سیدھے چاہ ہے اللہ تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ وہ مینا جائے لیکن اس سے لوگ بڑ جاتے ہیں ادھر ادھر پگڈنڈیوں پر ولو شاہ کو مجمعی لگنا چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا تم سبھی کو سیدھے راستے پر چلاتا ہو اللہ سوائے مان وہی ہے جس نے تمہارے لیے اتارا ہے آسمان سے پانی رقم منہ شراب اسی کو تم پیتے ہو یہی پانی ہے جو بارش بن بر بن کر برس رہا ہے کہ یہی وہ چیز ہے کہ جو برف بن کر پہاڑوں پر پڑ رہی ہے تو یہی پانی ہے جو تمہارے پینے کے لیے ہے بن ہو اسی سے نباتات ہے اسی سے جو بھی پیدا ہو رہی ہے روحیدگی اسی پانی سے اسی جس میں کہ تم اپنے چوپاوں کو چراتے ہو یم بھی تو اسی پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اگاتا ہے ذرا کھیتی وہ زیتون اور زیتون اور کھجورے ون اور انگور ولیس ثمارت اور تمام بیوے ان نفیز علیہ آیت اللہ قومی کرو یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لے وہ اللہ اس کی کیا شان ہے اس کی خلافی اس کی قدرت اس کی اس تخلیق کے اندر تنوع ہے بونا گونو ہے رنگا رنگی ہے کیا کیا کچھ نے بنایا ہے وہ شخر القم الم ایک دوسرے پہلو سے اللہ کی نعمتیں ہے وہ سخر القم الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََہ تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کر دیا ہے دن کا اپنا فنکشن ہے رات کا اپنا فنکشن ہے رات نہ ہو تمہیں اطمینان نہ ہو سکون نہ ہو راحت نہ ہو چین نہ آئے نیند نہ آئے تو دن میں کام نہیں کر سکتے دن میں بھاگ ہے دوڑ ہے محنت ہے جد وجہت ہے پھر یہ کہ اس دن اور رات کے نظام سے سارا جو یہ نباتاتی نظام ہے اس کا تعلق ہے کہ دن کے وقت جو ہے ان کا جو ریسپیریشن کا سسٹم ہے وہ بالکل الٹا ہو جاتا ہے یہ رات کے وقت کا معاملہ کچھ اور ہے دن کا وقت کا معاملہ کچھ اور ہے دن میں جو ہے سورج کی تبادت جو آتی ہے اس سے پھر فوٹوسینتھسس کا عمل ہوتا ہے اور رات کے وقت جو ہے وہ اس کا عمل جو ہے الٹا ہو جاتا ہے ریسپیریشن جو ہے ان کی تو وہ سخر القم العلاب نہار اور وہ تمہارے لیے اس نے لگا دیا ہے دن اور رات کو تمہارے مطلب اور تمہارے ضروریات کی بہم رسانی میں وہ شمس بال قمر اور لگا دیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی وہ نجوموں سے اسی طریقے سے ستارے جو ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے کام میں ان نفیز آل تل آیات اس میں آیات ہیں یہ قومی پہلے آیات القومی یا تفکرون اب قومی یا اکیلون جو عقل سے کام لینے والے ہیں ان کے لیے مماۃم فی اللہ کے مختلف الوان جو کچھ چیزیں پھیلا دی ہیں اس نے زمین میں تمہارے لیے وہ مختلف رنگوں کی ہیں جانور ہیں تو رنگا رنگ ہیں مختلف رنگوں کے جانور ہیں مختلف رنگوں کے جو ہیں وہ حیوانات اللہ نے بنا دیے ہیں ان نفیز آیا تلِّ قومی یا اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت اخذ کریں۔ وہ نظی خخر البہر الطاق المین رحمن تو <تَوْلِيًا> نہیں ہے وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو تمہاری ضرورتیں پوری کرنے میں لگا دیا ہے اس میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو سی فوڈ جو آج آ کر بہت نمایاں ہو گیا ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے بلغلہ سی فوڈ کا ہے لطر المین رحمن تو <تَوْلِيًا> بڑا تازہ گوشت وہ تستخیجو مینو اسی میں سے تم نکالتے ہو اپنے گہنے موتی نکال لیتے ہو اور مختلف قسم کی چیزیں کہ جن سے دیورات بناتے ہو آراستہ اپنے لیے بناؤ سنہار کا سامان تل ہو جسے تو پہن تو ہو وہ ترن کا مواقع رکھتی ہے اور تم دیکھتے ہو کو کہ سمندر میں دریا میں چیرتی ہوئی چلتی ہے واقعہ یہ ہے کہ کشتی کو آپ دیکھیں تو ایسے جیسے کہ وہ سمندر کو چیر رہی ہے جہاز چیرتا ہوا چل رہا ہے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو حاصل کر سکو وہ تشکرون اور تاکہ تم شکر کرو القافی لفظ نماشی الطبیلا بے اور اس نے زمین میں وہ لنگر ڈال دی ہیں کہ تمہیں دے کر لڑک نہ جائے ایک طرف کو ڈھل نہ جائے وہ اور اس نے اس میں ندیاں چلا دی ہیں وہ اور راستے بنا دی ہیں لال نقل تاکہ تا تم اپنی منزلوں تک پہنچا کرو یہ انہار اور سبل جو ہے ان کا درمیان بڑا گہرا راستہ ہے عام طور پر جو پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں وہ ندیوں کے ساتھ ساتھ ہی راستے بنتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو یہ شاہراہ ریشم ہے وہ دریائے سندھ کی گزرگاہ کے ساتھ ساتھ ہی بنا رہا ہے وہی ایک راستہ ہوا کرتا تھا عام طور پر کہ جس میں سے وہ لوگ گزرتے تھے اور یہ وادیاں ہی ایک طرح سے راہ گزر بھی بنتی تھیں اور وادیاں ہی ہیں کہ جن میں پھر طوفان بھی آتے تھے پانی بھی آتا تھا وہ انہار المسب اللہ کپتہ تدون اور یہ علامتیں بنائی اللہ تعالیٰ نے وہ بن نج اور نہ صرف یہ کہ علامتیں اور زمین میں مختلف علامتیں ہیں بلکہ یہ کہ یہ ستاروں سے بھی یہ راستہ حاصل کرتے ہیں رہنمائی حاصل کرتے ہیں نیویگیشن ہوتی تھی ستاروں سے ہوتی تھی قافلے چلتے تھے راتوں کو تو ستاروں سے اپنے وہ رخ معین کرتے تھے افہم یخل کو قمل راہ یخلوں کو تو کیا بھلا وہ جو یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے ویسا ہو جائے گا جا کیا اس کی طرح ہو جائے گا جو پیدا نہیں کرتا یعنی وہ بھی مانتے تھے کہ ہمارے جو معبود ہیں وہ پیدا کرنے میں ان میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے ہمارے سفارشی ہیں ہاؤ صفاء اند اللہ ہمارے سفارشی ہیں باقی یہ کہ تخلیق والا انسالتا ہوں من خلط اسماوات یق اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیے ہیں یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے ماں ہیں تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا تو اب سوال یہ ہے کہ اب ہم کمن لا وہ ہستیاں جو پیدا نہیں کرتی کیا وہ برابر ہو جائیں گی اس کے جس نے پیدا کیا ہے اف اللہ تو کیا یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے سوچتے نہیں ان تد نعمت اللہ تو سوحا اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو پورا نہیں کر سکو گے احساس نہیں کر سکو گے اس کی بے شمار نعمتیں تو وہ ہیں جن کا تمہیں شعور اور احساس نہیں علم نہیں ان اللہ, لغفور یقیناً اللہ غفور الرحیم یقین اللہ غفور اور رحیم ہے وہ اللہ یا لمات و سبرمات ون اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کے تم اعلان کرتے ہو ظاہر کرتے ہو ولزیر امدین اللہ یخلقول شیوم یخلقون اور جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا انہوں نے کوئی شے پیدا نہیں کی وہ نہیں پیدا کرتے کوئی بھی شے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں وہ جانتے ہیں ملائکہ ہوں تو مخلوق ہیں انبیاء ہیں تو مخلوق ہیں رسول ہیں تو مخلوق ہیں اولیاء اللہ ہیں تو مخلوق ہیں کون ہے کہ وہ مخلوق نہیں ہے ایک خالد باقصب مخلوق امواتل غیر واحیہ پھر وہ فوت شدہ ہیں اب زندہ نہیں ہے اور یہ اللہ ہیں فوت ہو چکے ہیں اب ظاہر بات ہے وہ زندہ نہیں ہیں ٹھیک ہے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کوئی چیز ان تک پہنچانا چاہے پہنچا دے لیکن یہ کہ اس طریقے سے جس طریقے سے زندگی کے اندر تم زندہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو ایسے تو نہیں وہ ہمارا یشن آ یعنی اور انہیں خود یہ پتہ نہیں کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا عالم ورزق میں جو بھی ہیں ظاہر بات ہے کہ قیامت کا وقت نہ ہمیں معلوم ہے کہ کب ہوگی نہ انہیں معلوم ہے کہ کب اٹھایا جائے گا الہ کو واحد دیکھو تمہارا معبود ایک ہی ہے وہ ایک الہ ہے فلزین اللہ یومن آخرت تو وہ لوگ کہ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے ملک رتن وہ مستقبر وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں وہ اس کو قبول کرنے میں جھجھکتے ہیں اور ان کے اندر استقبال پیدا ہو جاتا ہے مغرور ہو جاتے ہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ آخرت سے جو لوگ ملک ہیں اس کا کیا یہ چین کیا ہے قرآن کا آرگومنٹ اصل میں کیا ہے لائن آف آرگومنٹ قرآن کے آرگومنٹ یہ ہے کہ جس شخص کی فطرت ابھی سلیم ہے اس کے اندر ایک اخلاقی حص ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے اگر اچھائی اور برائی کی تمیز انسان کے اندر موجود ہے تو اس سے لازمن نتیجہ نکلے گا آخرت کا تصور اچھائی کا اچھا بدلہ بننا چاہیے برائی کا برا بننا چاہیے گندمس گندم برویت جاؤ جا جو کہ اس دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتی یہاں برقس ہو رہا ہے اکثر و بیشتر بہت ہم نے زور مارا کسی قاتل کو سزا دینا چاہتے ہیں اسے پھانسی پہ چڑھا دیا فرض کہ قاتل جو ہے وہ تو بوڑھا تھا اور قتل کیا اس نے جوان آدمی کو وہ جوان آدمی کی بیوی جوان بیوہ ہوئی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جو یتیم ہو گئے یہ جو تھا ستر برس کا یہ تو کھا پی چکا سب کچھ زندگی گزار چکا کیا اس کی زندگی اس زندگی کا بدل ہو سکتی ہے ظاہر زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ پھانسی دے دیں لیکن یہ اس کے جرم کا بدلہ نہیں ہے اس کا ہم بدل تو بدلا دیں اس کو کیا نقصان تھا بوڑھا تھا ویسے بھی جلدی مرنے والا تھا اور یہ جوان آدمی تھا اس کے بچے جو ہے یتیم ہوئے کہاں کہاں اس کے اثرات پہنچیں گے پھر یہ کہ ایسے شخص کا بھی پھانسی چڑھنا بھی تو وہ آسان کام نہیں ہے جرم ثابت ہو گواہی ملے وہ کلا بھی ہار جائیں رشوتیں بھی نہ چلتی ہو تب کہیں جا کر پھانسی ہوگی اس کو لیکن پھانسی بھی ہوگی تو کیا اس کے جرم کے ہم بدل سزا مل سکتی ہے ناممکن تو کوئی اور آلم ہونا چاہیے اور اس آلم میں بھرپور بدلا ملے یہ ہے اب جس کے اندر یہ احساس ہوگا پھر وہ کچھ نہ کچھ سوچے گا غور کرے گا کوئی بات اس سے کوئی شخص کہتا ہے تو اس کو توجہ سے سنے گا جس کے دل میں یہ نہیں ہے استرنا ہے کسی خیر اور سر کے تصور سے وہ بالکل اپنے آپ کو آزاد کر چکا آخرت کا کوئی خوف نہیں اب اس کے سامنے آپ لاکھ بین بجاتے رہیے اس کو حقیقانہ درس دیتے رہیے اسے بار بار جھجوڑیے سکھائیے پڑھائیے وہ تو وہی رہے گا اس, کا اس, کو اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی وہ بات ہے جو کہی گئی ہے فل لا نبی آخرت جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے منک ان کے قلو ان کے دل جو ہے وہ منکر ہو جاتے وہ دل جو ہے ان کے اندر قبول حق کی صلاحیت نہیں رہتی وہ مستقبیر اور ان تکبر اور ڈھمٹ پیدا ہو جاتا ہے لاجلاما اس میں ہرگز کسی شک و کی گنجائش نہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں مستقبرین یقیناً وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ویزا رب <رَبَّكُم> جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ کے رب نے کیا نازل کیا یہ محمد کہہ رہے ہیں مجھ پر کلام نازل ہوا ہے آپ کی رائے کیا ہے اس کے بارے میں آپ نے کچھ سنا ہے ان سے قرآن کالو اساتور <الْعَوَّلِين> انہوں نے کہا ایسے پچھلے قصے ہیں کہانیاں ہیں اگلے زمانے کی باتیں ہیں سنی سنائی کہیں سے کسی کہ ایک سکھا کر وہ ہم پر خام خا دونس جما رہے لے ملو اوزار ہوں کام تاکہ یہ اٹھائیں اپنے بوجھ گناہوں کے بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن یعنی یہ جو ان کا دل جو ہے اس طریقے سے اس حق کی طرح مائل نہیں ہو رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اپنے سارے گناہوں اور سرکشی کا پورا پورا بوجھ قیامت کے دن اٹھائیں اور نہ صرف اپنے بوجھ اٹھائیں ومین اوزار اللزینہ ید اللہ ہوں بغیر علم اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں یہ گمراہ کر رہے ہیں لوگ تو آتے ہیں ان کے پاس یہ دانشور ہیں ان سے پوچھیں جناب آپ نے کچھ سنا محمد نے آج فلاں کلام پیش کیا ہے آپ کی کیا رائے ہے یہ ہمارے لیڈر ہیں یہ ان لوگ ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ دانشور ہیں ان سے پوچھا جائے جا کر اب وہ کہیں نہیں یہ جی کوئی نہیں ایسی باتیں ہیں کوئی سنی سنائی من ہڑک سی باتیں ہیں پرانے قصے کہانیاں کچھ نہیں خاص بات نہیں عام آدمی شاید ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے تو ان کی بات کو مان لے گا یا کہ اس کی گمراہی کا بھی ذریعہ یہ بن گئے تو اپنی گمراہی کا بوجھ تو اٹھائیں گے ہی وبن اوزاری نجین یو گمراہ کر رہے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے اللہ شاہ ما آگاہ ہو جاؤ بہت ہی برا بوجھ اٹھا ہوگا جو وہ اٹھائیں.